بسم اللہ الرحمن الحمد للہ واحد نصر وزہ و جند اللہ ذبح و صلاحت والسلام سلم علام اللہ نبی اباد چند اہم تجاویز اور سفارشات اس تمام تفصیل کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطے میں اور خاص طور پر افغانستان میں مجاہدین اور ان کی قیادت مسلح جد جہد کے ساتھ ساتھ علمی نشریاتی نظریاتی اور سیاسی میدانوں میں دشمن کی سازشوں کا کیسے مقابلہ کرے اور ان تمام میدانوں میں اسلامی تعلیمات سے ان کا متبادل کیسے پیش کرے اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کیا کیا کوششیں کرے کیونکہ یہ کام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مسلح جد کے لیے تربیت یافتہ افراد تیار کرنا ضروری ہے مغرب اور اس کی اتحادیوں کے ساتھ اس خطے میں کشمکش کی ایک لمبی تاریخ ہے اور مستقبل میں بھی یہ جنگ مختلف شکلوں میں جاری رہنے کا امکان ہے اس لیے جہادی قوتیں اپنے اندر جدوجہد اور استحکام پیدا کرنے کے لئے درجیل امور کی طرف بھرپور توجہ دیں یہ تجاویز مجاہدین کے لیے ہیں اور مجاہدین کو ان تجاویز کی طرف انتہائی زیادہ توجہ دینی چاہیے میرے دوستوں پہلی تجویز یہ ہے کہ مجاہدین کی سیاسی اور نظریاتی تربیت کی جائے مجاہدین کی سیاسی اور نظریاتی تربیت اور مغرب کے مکروح عزائم سے ان کو باخبر رکھنے کے لیے ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں جہاد کے اغراض و مقاصد اپنے قومی تشخصات کی پہچان اور خطے کے پڑوسی ممالک کے افغانستان کی داخلی پالیسیوں میں اثر اور رسوخ پیدا کرنے کے منصوبوں کی وضاحت کی گئی ہو یہ کتاب پوری باریک بینی کے ساتھ لکھی جائے اور اس کے موضوعات مجاہدین کے لیے سادہ زبان میں لکھے جائیں نیز یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب جی بی سائز میں چھاپی جائے اور ایک نظریاتی نصاب کی حیثیت سے اس کا بغور پڑھنا مجاہدین پر ان کے امرا کی طرف سے لازمی قرار دیا جائے تاکہ مجاہدین مکمل سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنی جہادی جدوجہد کو ترقی دیں اور دشمن کے پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہوں دوسری تجویز دشمن کی نظریاتی جنگ سے باخبر رہنا خطے کی مشہور زبانوں میں مغرب کی نظریاتی الغار سے متعلق کتابیں لکھی جائیں اور قیادت کی طرف سے مجاہدین پر ان کتابوں کا پڑھنا لازم کیا جائے اور اسی طرح مجاہدین میں اس خفیہ جنگ اور اس سے دفاع کا احساس پیدا کرنے کے لیے مختلف اسباب جیسے تقریریں بیانات آرڈیو ایمپتری شکل میں ترتیب دے کر مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں تاکہ وہ دشمن کے منصوبوں سے اچھی طرح باخبر رہیں اور ان کے مقابلے کے لیے تیاری کریں تیسری تجویز مدارس کے نصاب میں درجیل مضامین شامل کرنا دینی مدارس کے نصاب میں درجیل مضامین کو ہر درجے میں داخل کیا جائے نمبر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ مبارک علم ہے جو پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اجتماعی سیاسی فوجی تشریعی اور اخلاقی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ العرب کے ان پڑھ غیر منظم غیر سیاسی نادار اور غریب لوگوں کو پوری دنیا کی انسانیت کی قیادت کا اہل بنایا اور ان کو علم و تمدن کا استاذ بنا دیا بد نصیبی سے اس مبارک علم کو ہمارے دینی نصاب میں مناسب جگہ نہیں دی گئی کیونکہ اس کو نصاب میں تو شامل کیا گیا ہے مگر یہ علم زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں پڑھایا جاتا ہے جس میں طالب علم عقل و دراک کی اتنی پختگی تک نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ اس علم سے اپنے لیے زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا سکے لہذا اس علم کو طالب علمی کے بڑے درجات میں پڑھانا چاہیے مثلا دور حدیث یا موقف عاری کے درجات میں مترجم کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں کو ان کی استعداد کے مطابق کتاب پڑھائی جائے اور بڑوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق اس تکرار سے ایک تو سیرت یاد ہو جائے گی دوسرا اس سے مذکورہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا نمبر دو اسلام میں سیاسی نظام کا تصور واضح کرنا جب سے سیاسی نظام مخلص مسلمانوں سے نکل کر بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے اس وقت سے اس مضمون کا تصور بھی دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے نصاب تعلیم سے نکال دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ روحانی اور مذہبی قیادت کے ساتھ سیاسی قیادت بھی علماء اور دیندار لوگوں کا حق ہے قرآن پاک نے یہ حق صرف سالح لوگوں کے لیے بتلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم بیک وقت مسجد کے امام ملک کے سربراہ اور فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے ان حضرات نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہر طرح کی دینی اور سیاسی قیادت صرف سالح لوگوں کا حق ہے مگر آج مذہبی اور سیاسی قیادت کی اہلیت کے درمیان بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات سے سراسر انحراف کیا جاتا ہے یہ انحراف صرف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب نیک لوگوں کو ایک بار پھر یہ باور کرایا جائے کہ دینی قیادت کی طرح سیاسی قیادت بھی انہی کا حق ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بھرپور جد و کی جائے تاکہ قیادت مفسد بے دین عناصر کے ہاتھوں سے لے کر اس کے صحیح حقداروں کے سپرد کی جا سکے نمبر تین دور حاضر کے کفر کی نئی شکلوں اور قسموں کا تعارف کرانا موجودہ زمانے میں کفر کی نئی نئی اور مختلف شکلوں سے لا علمی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سادہ لوح مسلمان کفر کے فریب میں آ جاتے ہیں اس موضوع کو قرآن کریم نے بھی پوری توجہ دی ہے قرآن کے طریقے اور منہج کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ قرآن کریم ایک طرف تو مسلمانوں کو ایمان اور اس کے تقاضے سمجھاتا ہے تو دوسری طرف کفر اور کفر کی مختلف قسمیں اور شکلیں بیان کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے طریقے واضح کرنے کے ساتھ ساتھ کفر کے مفاسد بھی بتاتا ہے قرآن پاک نے اپنے نزول کے زمانے میں اس زمانے کے کفر کی تمام اقسام اور شکلیں بتائی ہیں یہودیوں کا کفر عیسائیوں کا کفر سابئین کا کفر مشرکوں کا کفر حاکمیت کا کفر عبادت کا کفر غیر اللہ سے مدد اور ان کے نام نظر و نیاز کا کفر گفار سے محبت اور ان سے دوستی کرنے کا کفر نفاق کا کفر اور دیگر کئی اقسام کو اچھی طرح ایک ایک کر کے مثالوں سے سمجھایا ہے پرانے کریم نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفر کی اقسام بتائی ہیں بلکہ پچھلی امتوں جیسے نوح علیہ السلام کی امت کا کفر ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کفر ہد علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام موسا علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کی قوموں کے کفر اور ان کے کفریہ دلائل بھی خاصے تفصیل سے صرف اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان کی طرح کے انجام سے دوچار نہ ہوں اسی طرح علماء اسلام نے اپنے اپنے دور میں کفر اور گمراہی کی مختلف شکلوں اور ان کے کفریہ اور گمراہ کن فلسفوں کو امت کے سامنے واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر مدلل رد بھی کیا ہے جن میں خاص طور پر مرتد زندیق چنگیزی خوارج مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، روافظ وجودیہ، حلولیہ، بابی ذکری قادیانی شیعہ اور دیگر فرقے قابل ذکر ہیں کفر اور گمراہی کی پرانی شکلیں تو اس دور کے علماء کی کاوشوں کی بدولت خاصی تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے واضح ہو گئیں لیکن آج کے دور میں مشکل یہ ہے کہ کفر کی وہ صورتیں اور فلسفے جو نئے ناموں اور شکلوں میں سامنے آئی ہیں ان کو مکمل اور واضح شکل میں علماء کرام نے تعلیمی نصاب میں ذکر ہی نہیں کیا اور علامہ الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق وہ فلسفہ امت کو اجتماعی طور پر ارتداد کی طرف لے جا رہا ہے موجودہ زمانے کے کفر کی شکلیں جیسے کمیونزم لیبرلیزم سیکولرزم ہیومن ازم ہیومن رائٹس جمہوریت ماڈرنزم نیشنلزم عقل کے ترازو پر تولے ہوئے قوانین اور گلوبلائزیشن وغیرہ کفر کی پرانی شکلوں سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں کفر بالکل سادہ اور واضح شکل میں ہوا کرتا تھا اور صرف عبادات کی حدود میں محدود تھا لیکن آج کے کفر نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سیاست نظام سلطنت عقائد اخلاق اقتصاد، تمدن وغیرہ ہر چیز میں اپنا اثر و رسوخ جمایا ہوا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس طرح کے کفر میں مبتلا لوگ اپنے آپ کو کفر میں مبتلا نہیں سمجھتے بلکہ ترقی تمدن عالمگیریت عدالت مساوات اور انسانی ہمدردی جیسی صفات سے اپنے آپ کو متصف سمجھتے ہیں عام لوگ ان کی اصطلاحات اور ان خوشنما الفاظ کے پس پردہ خطرناک مفہوم سے واقف نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ لاکھوں مسلمان کبھی اپنے آپ کو کمیونزم کی گود میں اور کبھی ماڈرنزم جدت پسندی لیبرلیزم یا جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے فتنوں کی گود میں ڈال دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لہذا جہادی اور اسلامی تحریکوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کے دلائل کی روشنی میں اس زمانے کے کفر کی شکلوں اور نئی اقسام کے بارے میں تعلیمی نصاب اور دیگر مؤثر طریقوں کے ذریعے نئی مسلمان نسل کو آگاہ کریں اور ان کے رد کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کتابیں تصنیف کی جائیں تاکہ مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو زمانے کے کفر کے خطرات سے بچایا جا سکے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بہت سے لوگ دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ان کو یہ خبر بھی نہ ہوگی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں نمبر چار مغرب کے پردے میں چھپے جرائم کو بے نقاب کرنا اسلامی تحریکوں اور خاص طور پر مجاہدین کو چاہیے کہ اپنے نصاب میں مغرب کے سیاسی استعماری فوجی اقتصادی اور اخلاقی جرائم سے پردہ اٹھائیں تاکہ مغرب کے وہ جرائم جو اس نے مسلمان ممالک کو زیر تسلط لانے اور مسلمانوں پر اپنا براہ راست یا بالواسطہ قبضہ جمانے کے بعد کیے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں اسی طرح وہ مظالم جو انگریزوں نے ایشیا میں کیے فرانس اٹلی اور ہسپانیہ کے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں افریقہ میں کیے روسیوں نے وسطی ایشیا پر اور امریکیوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں پر کیے وہ اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مستقبل میں امریکہ کے مقروح عظائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے مثلا خلیج وسطی ایشیا اور دیگر مسلمان ممالک کے معدنی وسائل اور ذخائر پر اپنا قبضہ جمانا یہ امریکہ کے وہ منصوبے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ لاکھوں انسانوں کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا اسی سلسلے میں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امریکہ اور یورپ نے کیسے یہودیوں کے شر سے اپنے آپ کو چھڑانے کی خاطر فلسطین میں ایک یہودی ریاست بنا کر ان کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت اقوام متحدہ کی ادارے اور سلامتی کونسل کے وہ تمام مظالم بھی دنیا کے سامنے لائے جائیں جو اس نے گزشتہ ساٹھ سالوں میں فلسطین کشمیر قبرص برما اور دیگر مسلمان ممالک میں ڈھائے ہیں مغرب کے ان جرائم سے پردہ اٹھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو مغرب کے انصاف مساوات جمہوریت اور تمدن کا اصلی چہرہ نظر آ جائے گا اور وہ یہ جان لیں گے کہ آیا مغرب ان کا ہمدرد دوست یا خطرناک دشمن اور یہ بھی کہ امریکہ کی جانب سے مرتب شدہ جمہوری اسلام حقیقی اسلام ہے یا اسلام کے لباس میں چھپا ہوا کفر ہے جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح مغرب کے ہزاروں غیر سرکاری این جی اوز کے جرائم سے بھی نقاب ہٹایا جائے جو وہ جاسوسی کرنے مالی بدعنوانی اور اخلاقی جرائم پھیلانے کے لیے اسلامی دنیا میں موجود مغربی اطلاعات نشر کرنے اور مسیحیت کی طرف دعوت کی شکل میں انجام دیتی ہیں یہ این جی اوز مجموعی طور پر مغرب کے غیر مسلح لشکر ہیں جو اسلحہ استعمال کیے بغیر اسلامی دنیا کو قبضے میں لینے کے ارادے سے مسلمان ممالک میں مختلف شکلوں میں کام کرتی ہیں نمبر چار جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کی طرف بھی توجہ دینا اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ جس کی طرف جہادی تحریکوں کو بھرپور توجہ دینی چاہیے وہ حقیقی اسلام کی طرف ناسہانہ اور مخلصانہ دعوت ہے مجاہدین کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں کفر کے خلاف مسلح جنگ کے ساتھ ساتھ دعوتی سرگرمیوں کی طرف بھی خاطر خواہ توجہ دیں مثلا عمومی مجالس میں درس قرآن اسلامی بیانات اجتماعات اور تربیتی نشستیں پروجیکٹر کے ذریعے عام لوگوں کے لیے جہادی فلموں کی نمائش نوجوانوں اسکولوں اور مدرسوں کے طلبہ کے درمیان علمی اور قرآن کی بعض صورتوں اور ایک خاص تعداد میں حدیث کے زبانی یاد کرنے کے مقابلے ادبی جلسے اور محلے کے نوجوانوں کے درمیان مناسب ورزشی پروگرام وغیرہ جس قدر لوگوں کے درمیان اسلامی فضا عام ہوگی اتنا ہی لوگوں میں جہاد اور مسلح جدوجہد کی طرف میلان پیدا ہوگا اور دشمن کے پروپیگنڈوں کا اثر مان پڑ جائے گا اس طرح کے دعوتی پروگراموں کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ مجاہدین میں ایک غیر معمولی تعلیمی تربیتی اور دعوتی استعداد پیدا کی جائے اور ہر گروپ میں دعوتی سرگرمیوں کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں مختلف ذوق اور استعداد رکھنے والے مجاہدین اور محلے کے علماء شامل ہوں جو یہ کام کریں جن علاقوں میں مجاہدین کا قبضہ ہے وہاں ایف ایم کے چھوٹے چھوٹے ریڈیو چینلز فعال کیے جائیں تاکہ دینی دعوت کا پیغام بڑے پیمانے پر زندگی کے ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچ جائے یہ کوشش بھی کی جائے کہ اسلامی کتابیں رسائل بھرپور انداز میں لوگوں تک پہنچائی جائیں اور ان مطبوعات میں ایسے موضوعات کی طرف خاص توجہ دی جائے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کے خطرناک منصوبوں کو بے نقاب کیا گیا ہو اور ان کے نتائج سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہو اسی طرح جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے بھی ایک مؤثر دعوتی تحریک چلائی جائے جو دشمنوں کے منصوبوں کو غیر مؤثر بنائے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا اسلام اور امریکہ کی طرف سے مرتب شدہ جمہوری اسلام دونوں بالکل الگ الگ دین ہیں پہلا اسلام ہے اور دوسرا کفر یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں حقیقی اسلام کے متبادل کے طور پر پیش کرے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو مغرب کی استعماری سیاستوں کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے سے روکے اعوذ باللہ من اللہ بی واللہ متم ولو یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے اس درس کے بعد انشاءاللہ اللہ علامہ الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی کا وہ مختصر رسالہ سنایا جائے گا جس میں انہوں نے دور حاضر کے نظریاتی ارتداد کے بارے میں مفصل بحث کی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت یا شہادت کے عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے اللّہ مسلم وسلم اعلی سیدین وحبیبنا محمد و اعلی علیہ وصحبی وبارک وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ